بعض علماء کے نزدیک لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی تو کیا جو لوگ لاؤڈی اسپیکر پر نماز پڑھتے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوگی یہ اس دور میں اختلافی مسئلہ مسئلے کی نوعیت کو سمجھ لیں آپ نوعیت کیا ہے مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں جب آدمی بات کرے یہ جو آواز نکل رہی یہ اس کی اپنی آواز ہے یا آواز کی نقل ہے خود سپیکر بنانے والوں کے ڈاکومنٹ جاپان کمپنی کے میرے پاس موجود ہیں سب کے طور پر جب جی چائے آپ دیکھ لی وہ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں سمجھے اب اس کی مثال دیتا ہوں آ پہاڑوں میں چلے جائیے اسی جنگل میں اور آپ اس طریقے سے آپ نے منہ بند کر لیا دوسری طرف سے ایک ہوتا آئی کیا آپ نے کہا ہے آپ نے تو کہہ کر منہ بند کر لی یہ پیچھے سے کس کی آواز آ رہی ہے تو یہ ہے ان کی تحقیق کے لاؤڈی اسپیکر میں میں آواز ٹکرانے کے بعد میں ایک نقلی آواز پیدا ہوتی ہے اور اس پر اقتدار صحیح نہیں ہے اس کی بنیاد اب جو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آواز امام کی اپنی آواز ان کی تحقیقی ہے وہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پہ نماز ہو جائے گی یہ دونوں مسئلے میں نے آپ کو بتا دیے کہ جو لاؤڈ پہ پڑھنے والے وہ کہتے ہیں اس سے جو آواز نکلتی ہے اس کی اصلی آواز ہے اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی آواز نکلنے والی نقلی آواز ہے اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اقتداء جائز نہیں ہوگی بالکل ایسے کہ جیسے کوئی آدمی نماز پڑھا رہا حافظ صاحب پڑھا رہا چلے اچھا چلیے اچھا چلیے ٹھیک ہے چلیے امام صاحب یہ ہے اچھا یہ امام صاحب یہ ہے, امام صاحب ہے. امام صاحب. ماشاء اللہ ماشاء چلی بہت اچھی بات ہے ضرور شیخ اللہ محمد صلی اللہ ایک آدمی جس نے نماز کی نیت نہیں کیمام صاحب, صاحب نے لکما لے لیا امام کی نماز فاسی سب کی فاسی کیا مطلب ہوا کہ جو امام کو لکما دے جو تقریر کہے اس کا نماز میں ہونا ضروری ہے اب یہ کمبت کیا نماز میں ہوتا تھا اس کی آواز نکل رہی ہے یہ خود تو اس نے نماز کی نیت نہیں کی نا اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کا نماز میں ہونا ضروری ہے سمجھے وہ خارج نماز کوئی دے تو اس نماز امام ٹوٹ عجیب تماشا دیکھا ایک عرصہ ہوا بغداب شریف گئے کربلا شریف گئے کربلا شریف جب گئے تو شیعوں کی نماز کا وقت تھا جماعت ہو رہی ہم بیٹھ گئے آرام سے جب انہوں نے نماز پڑھ لی پھر ہم نے اپنی نماز پڑھی ہم نے کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا اپنی نماز پتہ کسی نے کچھ کہا شیعوں کی جب نماز ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا یہ پوری سخت اور ایک لڑکا کوئی چھوٹا دس بارہ سال کا سامنے کھڑا ہوا نمازیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا اب امام جب کہے اللہ اکبر تو اب یہ لڑکا آباد دیتا اللہ اکبر جب جاؤ سر تو سب کے ساتھ جگ گئے پھر وہ کچھ ہمارے یہاں سے سمے اللہ حمید آ ایسا کوئی ان کا شیعوں کا کل وہ جب کہ وہ بھی سب کو وہ کلے کہتا ہے میں صبر پو سے کھڑے ہو جا پھر امام اللہ اکبر کہے کہ جائنے کے سدے جانے لگے تو وہ بھی کچھ پڑھتا ہے کہ سب سجے میں چلے جا یعنی خاریج نماز جو ایک شخص ہے وہ ساری نماز پڑھا رہا ہے اور ہم اہل سنت جماعت میں خاریج نماز نے اگر کوئی لکمہ دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی ہمارے شیخ حضرت علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتوں لالیا, کہیں بنگال وہاں کا انہوں نے واقعہ بتایا پر نماز ہو رہی تھی بتی چلی گئی بتی گئی تو ایک آدمی اپنا مگن اوپر کہیں نماز پڑھ رہا رہ مجھے کردار ادا کرنے کا موقع مل گیا بتی چلی گئی کھڑا ہو کر گیلی میں کہتا بھائی سجدے میں جاؤ امام صاحب سجدے میں چلے گئے اب رتو سے سر اٹھا لو امام صاحب پوری نماز اس نے پڑھوا لی اور پڑھوانے کے بعد کہنے لگا دیکھو بتی چلی گئی یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ میں تو میں نے تمہیں نماز پڑھا دی ورنہ سب کی نماز جو ہے وہ فاسد ہے تو یہ بھائی اس اس میں سے آواز نکلنے میں علماء کے دو رائے جنہوں نے یہ رائے دی کہ یہ کی آواز ہے اس کی ہو رہی اور جو کہتے ہیں یہ امام کی نقلی آواز وہ لاؤڈ اسپیکر نہیں پڑتے کوئی زمین کا جھگڑا نہیں ہے کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں ہے